امت عجابت کا بیان بھی لکھ سکتے ہو ثمرۂ اتباع بھی لکھ سکتے ہو جنہوں نے اتباع کیا ان کا انجام یقینی بات ہے کہ نجات جی ہم نے بنی اسرائیل کو عذاب مہین سے وہ عذاب مہین جو کہ صادر ہونے والا تھا فرعون سے یہاں ذرا ترکیب کا خیال کریں اے الضاب المحین ہے نا اس کے بعد لکھ لو لفظ اساد من فراؤن جان مجرور کے اس کے متعلق ہے اسادر العذاب المحین کے بعد اساد لکھو وہ عذاب المحین رسوا کرنے والا جو صادر کا فرعون تھے واقعی وہ تھا بڑا سرکش اور حد سے بڑھنے والے لوگوں سے تھا والدم فضائل ہے بنی اسرائیل کے یقینی بات ہے کہ چن لیا ہم نے ان کو اپنے علم و حکمت کے روح سے جہان والے اس وقت کے لوگوں پہ فضیلاتیں ان کو بات ہے نا اور دیں ہم نے ان کو ایسی آیا کہ معافی بلا مبین جن کے اندر نیم تھی بالکل ظاہر ظہور اب بلاؤن کا منع نی مت لکھو ایسے آیا جی جن, جن میں نیم تھی ظاہر ظہور بھئی ظاہر ظہور تو نیم تھی وہ سارے سلام نے آسا مارا راستے بن گئے یا نہیں بالکل ظاہر نیم راستے بن جانا اور میدان تیہی کے اندر رہے تو وہاں کیا ملتا تھا ان کو من بوجھل آیات میں نعمت تھی بالکل ظاہر یہ بات ختم ہو گئی جی بنی اسرائیل کی اب التفاعت ہے اہل مکہ کی طرف اور اہل مکہ کا شکوہ بیان ہو رہا ہے کہ تم بھی بندے کے بیٹے بنو انکار نہ کرو سمجھے کیا اگر تم نے حضرت کی بات مان لی تو تم پہ انعامات کی بارش ہوگی سمجھے دی اپنے لیے عذاب کو نہ خرید کرو کس کی طرح اب؟ بے شک یہ اہل مکہ کہتے ہیں کیا مت انخری حالت سے مراد کہہ لو آخری حالت بھئی ہم جو مرتے ہیں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 مگر موت ہماری جو فی الحال ہے یہ اولا کا منع کرنا اقرب یہ ابھی جو ہماری موت ہے پہلی نہ کرنا اس کا منع پہلی نہیں کرنی اولا تھا کہ اگر نہیں اکرب یہی کریبی موت نہیں یہ آخری حالت مگر موت ہماری جو ابھی ہے اور ہم نہیں اٹھائے جائیں گے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 لے او ابھی ہمارے باپ دادا کو اگر ہو تم سچے آہم خیر ام قوم ان کو پہلا جواب ہے ہا پہلا جواب ہا ہے اور دوسرا جواب ہے حقی ہا جواب ہاکے ہا وہی ہے جو دیا جاتا ہے ڈبلو ڈبلو ڈبلو دو دن لگ جائیں گھنٹے لگ جائیں دماغ ٹھیک ہو جائے گا یعنی تم سے پہلے بھی لوگ تھے طبا کی قوم تھی اور کافر تھے وہ بھی توحید کے بھی منکر تھے قیامت کے بھی گاتے منکر تھے تو ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا یا نہیں تو جیسے ان کو ڈنڈے لگے تمہیں بھی ڈنڈے لگے دماغ درست ہو جائے گا اے حاکمانہ جا کیا یہ بہتر ہے محل مکہ یا قوم طباء کی میرے محترم یہ لقب ہوتے تھے بادشاہوں کے مختلف جو روم کا بادشاہ ہوتا تھا اس کو کہتے تھے کیسا جو ایران کا بادشاہ ہوتا تھا اس کو کہا کہتے تھے اسرا یہ لقب تھے ان کے نام اور تھے اب روم کا بادشاہ ہرک تھا اردو زمانے حبشے کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کا لقب کیا ہوتا تھا نجاشی کیا نجاشی یہ یمن کے جو بادشاہ ہوتے تھے ان کا لقب طبہ ہوتا تھا یہ طبہ ہے لقم کے بادشاہ کہ نام نہیں لقب ہے یمن کے بادشاہوں کو طبا کہتے تھے تو یہ طبہ کون تھے یہ بہت پرانے زمانے میں تھے علیہ السلام سے بھی پہلے تھے ان کا نام تھا اسعد کیا نام تھا ان کا اور یہ جی بڑے فتوحات کرتا تھا فتوحات کرتا کرتا ایک دفعہ مدینے بھی آ گیا مدینے والوں سے لڑنا شروع کر دیا لیکن مدینے والے کیا کرتے دن کو لڑتے اس کے ساتھ اور رات کو کھانے پکا کے بھیج دیتے کہ تم ہمارے مہمان ہو دعوت کرتے تو اس کو حیا آ گیا کہ دیکھو یار آدمی اچھے ہیں رات کو کھانے بھیج دیتے ہیں پھر وہاں یہودی تو رہتے تھے نا مدینہ کے ساتھ یہودی کے دو عالم گئے اسی طباء کے پاس افساد کے پاس کہنے لگے ہوئے حیا کر کہ نبی آخر زمان آئے گا اسی شہر کے اندر ہم نے تورات میں پڑھا ہے نبی آخر زمان ادھر آئے گا اس لیے اس شہر پہ تو مسلط نہیں ہو سکتا تو تباہ ہو جائے گا پھر اس نے چھوڑ دیا مدینہ کو اور ان یہودوں کو ساتھ لے گیا علیہ السلام پہ ایمان لایا ان کی عی علیہ السلام سے پہلے کی بات ہے تو بہرحال یہ بھی یمن کا تھا اپنی قوم کو سمجھایا اس کی قوم کے لوگ بھی بہت ٹھیک ٹھاک ہو گئے لیکن جب وہ مر گیا نا تو اس کے بعد اس کی قوم نے یہ پوجا شروع کر دی سورج کی وہ بالکیس بھی وہاں نہیں آئی تھی قوم صبا کے اندر سورج کی پوجا اس نے بعد نے کی تو بہرحال اس کے مرنے کے بعد طباء کے مرنے کے بعد قوم نے جب بدھ پرستی اور سورج پرستی شروع کی تو تباہ ہو گئے اللہ نے عذاب بھیجا سمجھے عذاب وہی ہے جو پڑھ چکے ہو کہاں پڑھ چکے ہو وہ سورج صبا کے اندر نہیں پڑھ چکے تتر بتر ہو گئے وہی عذاب آ ان کے اوپر سمجھے اور بعض حضرات دوسری قید بھی لکھتے ہیں میں نے اس کو پسند کر لیا ہے کیا یہ مکے والے بہتر ہیں یا قوم توبہ کی شان و شوکت میں اور جو لوگ ان سے پہلے تھے پہلے کون تھے قوم عاد اور سمود ہم نے ان کو بھی ہلاک کر دیا ان کان مجرمین سبب اہلا اس لیے کہ وہ بھی ان کی طرح مجرم تھے یہ جواب کون سا تھا جی آ کے مانا جواب کہتا ایسے ہے نا اب جواب حکیمانہ جواب حکیمانہ وہ کئی دفعہ بڑھ چکے ہو کہ جس ذات نے آسمان و زمین کو بنایا یہ کتنے بڑے اجسام ہیں کیا وقت تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر نہیں ہے کیا کیا تھک گئے ہیں اللہ تعالی بوڑھے ہو گئے ہیں جواب حکیمانہ اور دلیل عقلی نمبر ایک لکھو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 لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے میرے عظیم امکان قیامت کے بعد اب حقوع قیامت کا بیان ہے کس کا بیان ہے جی دو اس ہی ضرور یاد رکھا ہے پہلے امکان قیامت ہوگا پھر کیا ہوگا ان ن الفس یہ حقوع قیامت ہے بے شک دن فیصلے کا وقت مقرر ہے ان سب کا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 ہے بھن کے لحاظ سے اپار کے لحاظ سے مہربان ہے مومن کے ساتھ ان شاجرت انجام مجرمین www.shahideislam.com ڈبلیو ڈبلیو ڈاٹ شہید درخت زکوم تبھی پہلے پڑھ چکے ہو نا نہیں بے شک درخت زکوم کا کھانا ہے بڑے مجرم کا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 بندہ مر جاتا ہے تو اتنا زہریلا تانبا دھات ہے اور پھر پگھلا ہوا ہو آدمی پی لے تو بچے گا مرے گا مر جائے گا جیسا کہ پگھلا ہوا تانبا جگلی پھر بتو وہ جوش مارے گا پیٹوں کے اندر مثل جوش مارنے کھولتے پانی کے خزو ہو اس سے پہلے یقال و معذو یقال اور زبانیہ جو ذاخ کے دروگے ہیں ان کو اقنام کیا ہے جی زبانیہ ان کا لقب ہے قرآن پاک میں ہے زبانیہ دو کے جو فرشتے ہیں منتظم ان کو کیا جائے ہیں زبانیہ آگے آئے گا یوکال اور زبانیہ کہا جائے گا زبانیہ کو خضو ہو پکڑو اس سردار صاحب کو فاتل ہو پھر گھسیٹ کے لے جاؤ طرف درمیان جہنم کے ایسے نہیں گھسیٹ کے زنجیروں میں بند کر کے سما پھر ڈالو اس کے سر کے اوپر عذاب کھولتے پانی کا زک پھر کہا جائے گا سردار صاحب وہ چکھو حضرت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 مجرمین کا آ متقین کا انجام ہے انجام متقی بے شک متقی فی مقام امین نعمت نمبر متقی ایسے مقام میں ہوں گے جو عمل والا ہوگا فی جنا باغات کے اندر چشموں کے اندر ہوں گے یا لبستوں نعمت نبر کتنی جی دو لباس کی بات پہنے گے باریک ریشم اور موٹا ریشم موٹا ریشم سلوار اور باریک ریشم کا کیا ہوگا جی قمیص ہوگا متقابلین. نعمت نمبر تین آمنے سامنے بیٹھیں گے مجلس لگانے کے وقت الامر و کضا کا میں نے ابھی بتایا تھا نا کہ قضا لیکا کس کے لیے آتا ہے تحقیق مضمون کے لیے یعنی معاملہ اسی طرح ہے یقینا یقیناً یہ نعمت نمبر کتنی ہے جی چار اور شادی کر دیں گے ہم ان کی حور عین کے ساتھ خون عین کے ساتھ ان کا نکاح ہوگا بیاہ کر دیں گے بھائی ان کی تحقیق میں نے ابھی کی تھی نا اگلے دن کہ این جو ہے نا مذکر کے لیے آتا ہے آ ین افل کا وزن موٹی آنکھوں والا مس کے لیے آتا ہے این آفل پالا آ نا تو اس کی جمع ہونی چاہیے تھی بو نون بو یہ لیکن جا چاہتی ہے میرا مقبل کا ہو مقرول تو این ہو گیا ان کن کو کہتے ہیں موٹی آنکھوں والی عورتیں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 یہ ٹھیک ہے واؤ کما کمر مضمون ہے ادھر تو یاد ہی نا یہ ہے حور تو تحقیق بھی آ گئی آپ کے سامنے سیرے کی تحقیق تو حور کا مانا گوری عورتیں اور ان کا مانا موٹی آنکھ والی عورتیں حوری یاد اونفیہ نعمت نمبر کتنی جی پانچ منگائیں گے بیچ بحث کے ہر میوہ اس سال میں کہ امن والے ہوں گے باپ وہاں غلمان بھی ہوں گے فرشتے بھی خادم ہوں گے آپ جو ہی ہے آرڈر کریں گے میووں کا کیس کا جی میووں کا پھلوں کا سمجھے یہ شام کے وقت میں ہم کرتے ہیں افطار جبیو جبلی جب لیو میں کھاتا ہوں چار دواند. جس کے اندر انگور ہوتا ہے سیب ہوتا ہے یہ پھل ہوتے ہیں تو یہ مولانا طیب صاحب کہتے ہیں استاد جی آپ وہ دوسری چیزوں کو بہت معمولی سکتے ہیں میں نے کہا اللہ کہ بندے بہشتی گذہ تو یہی ہے بہشتی گذہ کیا ہے پھل ہے میں زیادہ وہی کھاتا ہوں بہ ایک آدھ پکوڑا چک لیا یہ تو جی کھاتے ہیں پکوڑے سموسے پکانی دہی بلے فلاں کچھ یہ سب چیزیں جو ہیں میدے کو خراب کرنے والی ہیں میدے کو خراب کرتی ہیں پہ پیٹ پھول جاتا ہے جی بلڈ پریشر ہے اللہ کے بندے پھل کھایا کرو پھل بڑی اچھی چیز ہے سمجھے ہاں پکوڑے لذیذ تو ہوتے ہیں چار اخبار لیکن مامولی کھایا کرو ابھی ایک بات کرتا ہوں میں آپ استاد رحمۃ اللہ علیہ کی میرے بہت ہی پیارے استاد کے آپ سنتے ہوں گے وہ میرے ہم نام بھی تھے ہم لقب کی حضرت مولانا منظور احمد سید نعمانی رحمۃ اللہ علیہ یہ معقول کی کتابیں فنون کی ہم نے ان کی خدمت میں پڑھی بہت ماہر تھے سارے پاکستان میں تو آخر میں ہم نے دو تین سال اکٹھے پڑھایا یہی دورہ کرسی وہاں خان کے اندر حضرت کو کھانسی ہوتی تھی بڑھاپا آ گیا تو میں حضرت کی خدمت میں عرض کرتا تھا حضرت پکوڑے نہ کھایا کرو کیونکہ ہم کھاتے اکٹھے افطار وغیرہ پکوڑے نہ کھایا کرو تو میرے سامنے نہیں کھاتے تھے پکوڑے لیکن ایک تالے بینتاؤں کو خادم ان کو کہتے کہ پکوڑے میرے لیے چھ سات چوری چوری علیحدہ رکھ لیا کرو یہ جب منظور ادھر ادھر ہوگا تو کھا لیا کریں گے <تصفح> مجھے پتہ چل گیا تو میں نے کہا حضرت آپ کی چوری کا تو مجھے پتہ چل گیا تو لہذا آپ اب کھلے کھاتے کھائیں پکوڑے کھایا کرو کھایا کرو حضرت رکتے تو نہیں بڑے پیارے انسان تھے بہت ہی اللہ والے تھے کتابیں یاد تھیں ان کو بڑے بڑے علماء کے شاگرد تھے اچھا جی تو میرے محترم وہی ہے کہ ید اون فیا بک الفاق آ وہاں کیا منگوائیں گے جی پکوڑے سنگو سے یا پھل پھل میوے منگوائیں گے بیچ اس کے ساتھ ہر میوے کے اس سال میں کہ امن والے ہو گئے لا جزوکوں نعمت نمبر کتنی جی چھے نہ چکھیں گے بحث کے اندر موت مگر جو موت پہل ہی آ گئی آ گئی بکاہ ہم نعمت نمبر کتنی ساتھ اور محفوظ رکھے گا اللہ ان کو عذاب جہنم سے فضل میں رب بے. یہ ساری چیزیں جو ہیں خدا کا ہمارے اوپر فضل ہوگا یا ہمارا خدا پہ استحقاق ہوگا فضل, فضل ہوگا سارا تیرے رب کی طرف سے یہی بیشتی کامیابی بڑی ہے فائنسرنا بسان کا فا بھائی ابتدا صورت میں بھی کہا تھی ترغیب لل قرآن اور آخر میں بطور نتیجے کے بھی کہا ہے ترغیب لل قرآن ہے ابتدا اور انتہا تواقف ہو گیا ترغیب القرآن پس سوائے استعمال آسان کیا ہم نے اس قرآن کو تیری زبان عربی کے ساتھ تاکہ وہ سمجھے حکمت عربیت اور تکیب تسلی ہے حضرت کو پس انتظار کریں آپ کہ اگر نہیں مانیں گے تو عذاب آئے گا بے شک یہ بھی انتظار کرنے والے ہیں وہ کس کی انتظار کرتے تھے